جب بھی پردے کی بات کی جاتی ہے تو جو مغرب سے متاثر ہیں اور پردے سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ازواج مطارات پہ پر پر پردہ ضروری تھا باقی کسی پر ضروری نہیں تھا یہ بات سریحن قرآن کے خلاف ہے بلکہ اصول تو یہ ہے کہ ازواج متعارات پر جب ضروری ہے تو عام عورتوں میں تو اور زیادہ ضروری ہے یا او نبی اے نبی قل نے ازواجی کا تو ان لوگوں کا رد ہے اے نبی آپ فرمائیے اپنی بیویوں سے وہ بناط کا اور اپنی بیٹیوں سے وہ نسائل مینینا اور مسلمان عورتوں سے فرمات اب دیکھیں بیویوں کا ذکر بھی ہے بیٹیوں کا ذکر بھی ہے اور مسلمان عورتوں کا بھی ذکر ہے یو عَلَيْهِنَّ علیہ ہننا بی جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنے چہرے کو چادر سے چھپا کر نکلا کریں اللہ حضرت امام میں سنت کنز ایمان میں اس کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے چہرے پر اپنے منہ پر ڈالے رہیں اور مفسرین اس کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ جب عورت کو ضرورت نکلنا پڑے تو وہ اپنا چہرہ چھپا کر گھر سے باہر نکلے ان باتوں کے باوجود بھی کوئی کہے کہ چہرے کا چھپانا ثابت ہی نہیں ہے کوئی ضروری ہی نہیں ہے تو یہ اس کی نادانی ہے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں چلے اگر کوئی عورت چہرے کو نہیں چھپاتی تو کم از کم اپنے بالوں کو تو چھپائے جس طرح عورت احرام کی حالت میں ہوتی ہے کہ اس کے چہرے کے علاوہ سارا جسم چھپا ہوا ہوتا ہے اور چہرہ بھی میک اپ سے اور زیب و زینت سے اور زیوروں سے پاک ہوتا ہے اگر کوئی عورت شریعت کے اس حکم پر عمل نہیں کر پا رہی تو کم از کم چلے یہ اتنا کر لے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنے چہرے پر میک اپ کو مٹا دے آنکھوں میں اگر کاجل ہے تو اس کو صاف کر لے زیورات وہ اپنے چہرے سے اتار لے اور بناؤ سنگار سے پاک کر کے سارے جسم کو چھپا لے اور صرف جو ہے چہرے کو کھلا رکھ دے لیکن حکم یہی ہے کہ چہرے کا ڈھانپنا واجب ہے اور چہرے کا چھپانا واجب ہے اسے چاہیے کہ وہ اس واجب کو مانے اور واجب ماننے کے ساتھ ساتھ اگر وہ عمل نہیں کر سکتی تو کم از کم جو چیز ضروری ہے اسے مانے تو صحیح اور کم از کم اتنا تو کرے اگر کوئی عورت اتنا بھی نہیں کرتی تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ بالکل ہی بے حیا بن جائے یہ تو کوئی طریقہ نہیں کم از کم وہ باریک لباس نہ پہنے چست لباس نہ پہنے وہ اپنے بالوں کو ایسی چادر سے ڈھام کے رکھے یعنی جتنا وہ کر سکتی اتنا کرے تو صحیح اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے عورتیں پردہ کرتی ہیں تو پورا کرتی ہیں اور نہیں کرتی تو بالکل نہیں کرتی اور وہ کہتی ہیں جب ہم کریں گے تو پورا کریں گے جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو انسان کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا اور پردے کی عادت ہو جائے گی یقیناً یہ واجب ہے اور آپ سوچیں کہ چہرہ اگر نہ چھپایا جائے تو عورت کے لیے جو پردے کا حکم ہے اصل اس کے حسن کا مرکز تو چہرہ ہے اگر چہرہ ہی چھپانے کا حکم نہ ہو تو پھر بتائیے کہ اس کے پردے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ تو چہرہ ہے تو چہرے کا حکم ہے ہمیں اس حکم کو تسلیم کرنا چاہیے اس کے کئی دلائل ہیں تقریباً ساٹھ تفاسیر میں سکسٹی تفاسیر کے حوالے میں نے خود پڑھے ہیں کہ جس کے اندر اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ چہرے کو چھپانا لازمی ہے ضروری ہے اور پینتالیس احادیث میں نے پڑھی ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ازواج محتارات اور صحبیات وہ چہرے کا پردہ کیا کرتی تھیں حج کے معاملات مختلف ہیں اس میں بھی افضل یہی ہے کہ وہ اگر چہرہ چھپا سکتی تو چھپائے لیکن چونکہ سفر کے معاملات ہیں اور بھیڑ کے معاملات ہیں اس لیے مجبوری میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ چہرے کو نہ چھپائے تو کوئی گنا نہیں ہے لیکن اگر وہ چہرے کو اس طرح چھپا لے کہ اس کا کپڑا چہرے سے ٹچ نہ ہو تو احرام کی حالت میں بھی یہ عورت کے لیے منع نہیں بلکہ افضل و اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو عقل سلیم عطا فرمائے فرمائے غالی ادنا یہ پردہ زیادہ بہتر ہے رفنا فلا یو تاکہ وہ پہچانی جائیں اور وہ تکلیف نہ دی جائیں مراد یہ کہ جب یہ گھر سے باہر نکلیں دنیا سمجھ لے کہ ایک پاکیزہ عورت ہے کوئی اسے تکلیف نہ دے اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے اس لیے یہ پردے کا حکم ہے قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ یہ پردے کا حکم عورت کے مفاد کے لیے ہے وہ اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرماش فرمایا وین قلوب ولفون فل مدینہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں جھوٹی باتیں پھیلانے والے ہیں اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے ل نغرین نہ ضرور ب ضرور ہم تمہیں ان پر مسلط کر دیں گے منافقین کا ذکر ہے فی قلو بھی جن کے دل میں بیماری ہے بیماری سے مراد گنا کی بیماری ہے ول مر جیفونا اور وہ لوگ جو مدینہ و نورہ میں جھوٹی باتیں پھیلانے والے ہیں جس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے کہ کوئی لشکر اگر جہاد کے لیے گیا ہے تو جھوٹی خبر پھیلا دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں گے ضرور ضرور ہم آپ کو ان پر مسلط کریں گے اور پھر آپ ان لوگوں کو گرفتار کر کے انہیں سزائیں دیں گے ان لوگوں کو وارننگ دی گئی اور مہلت دی گئی کہ وہ سدھر جائیں ثم لا و رو الا قلیلا پھر اللہ تمہارے قرب میں بہت تھوڑا رہ سکیں گے یعنی یا تو وہ ملک سے باہر نکال دیے جائیں گے یا قید کر لیے جائیں گے یا وہ قتل کر دیے جائیں گے ملو اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے ان پر لانت ہوگی اینما سو کی او جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے وہ قطلو تقتیلا اور بہت بری طرح وہ قتل کیے جائیں گے ایسے لوگوں کو مہلت دی گئی اور جب وہ راہ و راس پر نہ آئے تو ایسے لوگوں کو سخت سزائیں دی گئیں مدینہ منورہ کی اس مبارک ریاست کو ان ناپاک لوگوں سے پاک کر دیا گیا سنت اللہ ہیلو من قبل یہ اللہ تعالی کا طریقہ ہے جو اس سے پہلے بھی گزر چکا کہ ہر نبی کو اللہ تعالی نے یہی حکم دیا کہ اسلام کی راہ میں آنے والے ان منافقین کا کلا کما کیا جائے ولن تجنل سنت اللہ تبدیلا اور تو ہرگس اللہ کے طریقے کو تبدیل شدہ بدلا ہوا نہیں پائے گا تو اللہ تعالی کا قانون قانون فطرت وہ یہی ہے کہ برے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی برے انجام کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وقتی طور پر ایک انہیں سہولت ہوتی ہے اور وقتی طور پر انہیں مہلت ہوتی ہے یس الکن ناسوخ انسان لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور جیسا کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ ہر سوال کا جواب دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے جب سوال کرنے والا ایسا سوال کرے کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہو یعنی جس کا جواب وہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر اسے جواب ایسا دیا جاتا ہے جو اس کی سمجھ کے مطابق ہو آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات ہمارے بچے ایسا سوال کر لیتے ہیں کہ جن کا جواب ہمیں تو آتا ہے مگر اگر ہم انہیں یہ جواب دیں تو وہ اس جواب کو سمجھ نہیں سکیں گے تو اس موقع پر ہم اپنے بچوں کو دوسری طرف ان کی سوچ کو مبضول کرواتے ہیں اور ان کے ذہن سے ان سوالوں کو نکالتے ہیں تو آپ سے قیامت کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کون سے سال میں آئے گی ابھی کتنے سال باقی ہیں حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا مہینہ دن اور تاریخ تو بتائی ہے لیکن سال آپ نے نہیں بتایا اس کی حکمت ایک تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ قیامت کی تیاری کرتا رہے اور جب اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ قیامت فلاں سال میں آنے والی ہے تو اس کی تیاری کا جو ذہن ہے اور جو اس کی فکر ہے اس میں تبدیلی واقع ہوگی وہ کہے گا کہ ابھی تو بہت دور ہے دوسری بات قیامت کے بارے میں اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا کہ وہ اچانک آئے گی اگر ساری دنیا والوں کو پہلے سے ہی پتا ہو تو پھر یہ اچانک نہ ہوئی تو چونکہ یہ سوال کا جواب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے تو اس لیے اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا کل محبوب فرمائیے ان نما علم ان اللہ قیامت کا علم صرف و صرف اللہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے بتائے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس کا علم دیتا ہے مگر تمہیں اس کا علم نہیں دیا جا رہا وما یود ری کلاسا آتا تکون تم کیا جانو ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی ہو بنا دیے کہ تم قیامت کو قریب سمجھو اور قریب سمجھ کے اس کی تیاری کرو موت کے بارے میں بھی یہی نظریہ ہے کہ انسان اس کی فکر نہ کرے کہ میری موت کب واقع ہوگی بلکہ ہر دن کو آخری دن سمجھے و قریب سمجھے موت کو اور اس کی تیاری کریں ان اللہ کا فرینہ بے شک اللہ تعالی نے کافروں پر لانت فرمائی و آگ دہم اور ان کافروں کے لیے اللہ نے بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کیا خالدین فیح ابدن یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہمیشہ رہیں گے لا یجدون جدو ولی یوں ولا نسی ان کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار تو بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ اپنا کوئی دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار یعنی کوئی وہاں دوستی قائم اور دائم وہاں نہ رہے گی تو مراد یہ ہے کہ کافروں یہ سوال کہ قیامت کب آئے گی اس سے زیادہ اہم چیز ہے کہ بندہ قیامت کے بعد والی چیزوں کی تیاری کرے تم اہمیت والی چیز کی طرف توجہ دو اور ان سوالات کے در پہ نہ ہو کہ جن کے جوابات تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے تمہارے لیے اہم یہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو ورنہ سن لو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لانت فرمائی ہے ان کے لیے بھڑکتا ہوا عذاب ہے بھڑکتی ہوئی آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ نہ کوئی وہاں دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے یہ دو باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں ایک تو یہ کہ یہاں کافروں کے متعلق فرمایا خالدین افیہ ابدا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے بعض مقامات پر خالدین فیحا ہے لیکن ابدا نہیں ہے وہاں بھی وہی مراد ہے کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان جب صرف اردو ترجمہ پڑھ لے اور تھوڑی بہت عربی سیکھ لے اور کچھ اسے انگریزی آتی ہو تو وہ اپنے آپ کو مفسر قرآن سمجھ بیٹھتا ہے اور قرآن میں اپنی عقل سے وہ کلام کرنا شروع کرتا ہے ٹی وی پر ایسے کسی صاحب نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ قرآن پاک میں جہاں بھی کافروں پر جہنم کے عذاب کا ذکر ہے وہاں پر ہے خالدین فیحہ اور مومنین کے لیے جنت کا ذکر ہے تو خالدین فیحہ اب ادن کے الفاظ ہیں تو اس نے کہا اس سے معلوم یہ ہوا کہ مومن جو جنت میں جائیں گے وہ تو ہمیشہ رہیں گے لیکن کافر جو جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے یہ ان کی نادانی ہے پورے قرآن پر ان کی نظر نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ خالدین کے معنی ہی ہیں خالدین کے معنی ہی ہیں ہمیشہ رہنے والے ابدن مزید اس کی تاکید کے لیے ہے تو قرآن پاک میں جب بعض مقامات پر کافروں کے لیے ابدن کے الفاظ ہیں تو قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہے تو پورے قرآن کو دیکھ کر اور پوری احادیث کے ذخیرے کو دیکھ کر ہی کوئی عقیدہ بنایا جا سکتا ہے تو یہ ان کی کم فہمی ہے اور لاعلمی ہے کہ انہوں نے چند آیتوں کو دیکھ کر یہ ایسا عقیدہ بنا لیا جو کہ کفر ہے عقیدہ صحیح یہی یہ ہے کہ جو کافر مرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ اس سے کبھی نکل نہ سکے گا دوسری بات یہاں پر کافروں کو قیامت کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا اور دوسری بات ان سے کہی گئی جو زیادہ اہمیت کی حامل ہے مراد یہ ہے کہ انسان فضول بحث کرنے کے بجائے ان چیزوں پر توجہ دے جو اس کے لئے زیادہ ضروری ہیں آج ہمارے لوگوں میں جو بحث پائی جاتی ہے تو وہ ایسے امور میں پائی جاتی ہے کہ جن امور کا تعلق دنیا سے یا آخرت سے نہیں ہے انہیں نماز کے فرائض تک نہیں آتے انہیں نماز جنازہ کے فرائض نہیں معلوم انہیں غسل کرنے کا سنت طریقہ نہیں معلوم لیکن یہ جو چیزیں ان کے لیے زیادہ اہم ہے اس پر توجہ نہیں دیتے اور فضول سوالات میں اپنا بھی وقت ظاہر کرتے ہیں دوسروں کا بھی وقت ظاہر کرتے ہیں اور بسا اوقات تو یہ ایسے فضول سوالات ہوتے ہیں جس میں نعوذ باللہ میں ظالب کفریہ ذہن پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر اعتراض ہے یا قرآن کی آیتوں پر اعتراض ہے یا نعوذ باللہ میں مزالک جنت اور جہنم پر اعتراضات ہے تو ہمیں ان سوالات کے جوابات اور ایسی سوچ سے بچ کر ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ وہ کون سے کام ہے جو جنت میں لے جائیں وہ کون سے کام ہیں جو جہنم میں لے جاتے ہیں ان سے بچنا ہے اور جنت والے کام اختیار کرنے ہیں اصل ہماری توجہ اس پر ہونی چاہیے یوم تقلب وجوہ النار اس قیامت کے دن جہنم میں کافروں کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے یا وہ کہیں گے یا لیتنا ہائے ہمیں افسوس ہم پر افسوس ہے کاش اطان اللہ و اطوان رسولا ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی فرما برداری کرتے ہائے ہماری زندگیوں پر افسوس ہے تو جب جہنمیوں کو گناہ کو کافروں کو مشرکوں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا تو اس وقت وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزرتی آج ہمارا یہی حال ہے کہیں موت آ جائے اور پھر ہمیں افسوس ہو اور ہم یہ کہیں ہائے افسوس کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعداد کرتے وہ اور وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب انگنا اتوانا ساد پیشک ہم نے تو اپنی قوم کے سرداروں کی باتیں مانی اپنے بڑوں کی باتیں مانی وہ کب انا اور ہمارے بڑوں کی باتیں ہم نے مانی آج بھی تو یہی یہ ہے رشتے داری محلہ داری پھر وزارا سردار چودھری نواب کئی لوگ ان کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں تو کہیں گے پر وردگا پیشک ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی باتیں مانی فل نبیلا بس انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا رب بنا ہمارے رب آتی فی نی منل تو انہیں دگنا عذاب اتا فرما کیونکہ یہ خود بھی گمراہ تھے اور انہوں نے ہمیں گمراہ کیا اس لیے انہیں دگنا عذاب دے وم لن کبی او ارے پر دار ان پر بہت بڑی لانت فرما انہیں بہت زیادہ اپنی رحمت سے دور کر دے شاید میں درس یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد افسوس کا اظہار کرے اور پھر وہ کہے کہ کاش میرے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کی باتیں نہ مانی ہوتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی تو اس افسوس کرنے سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اس قلیل زندگی میں وقت سے فائدہ اٹھا لیجئے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کی فرما برداری نہیں ہو سکتی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں دنیا والے ناراض ہوں تو ناراض ہوں اس کی پرواہ نہ کریں